میں حدیث ہے سی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس تجزیہ کے بارے میں آپ نے تو ہمارا بھی سلاق فتح تین استعمال کریں تین بخل ان نے گوبر شامل نہیں ہونا چاہیے کل والے طرف میں بڑی تقسیم کے ساتھ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ گوبر ہڈی اور, اور کوئلہ ان کے ساتھ اختلاج کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کیا اسی طرح آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت سن نبی داود میں ہے ایسے داعشہ سکیفہ علیہ اللہ کا کہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں جا رہے تو تین بھیلے ساتھ لے کے جائے یہ تسی ہو گئی تھی ان کے ساتھ مشکل کرے اور یہ اس کو شکایت کرتے اس کے ساتھ ساتھ پانی سے کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ کریم صلی اللہ علیہ غلام تھا اور اس نے لوٹا پکڑا ہوا تھا پانی والا وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا پکڑا دیا استعمال کرنے کے لیے اور آپ نے حاج کیسانی سے اسی طرح ابو دعوت کی رضی اللہ کہتے ہیں بارے میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے یہ آیات مادرکی بنا فاروبار میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو اچھی طرح کا حاصل کرنے کو پسند کرتے وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ پہلے سے سنجا کرتے اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے اس سنجھا کرنے کے لیے تو ان کے بارے میں یہ آیت نارے ایک جو نہ پانی کے ساتھ سنجا کرتے تو پانی کے ساتھ حالت زیادہ بہتر طریقے سے حاصل ہوتی ہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے یہ گئی تو اس کرنے کا یہ صحیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تین ڈھیلے کم وسلم اس سے کم کے ساتھ شفایت اس لوگ اپنی سکھی مشکل وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈھیلا اگر اس کی بھی تین تو وہ بھی آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ سنجا استعمال کیا اپنا تین ڈھیلے استعمال کریم کوئی گوبر ہڈی یا کوئلہ وغیرہ شامل نہ اس منع منا اور پھر جب آپ بیت الخلا سے نکلتے تو کہتے وہ فوانا میں آپ سے بخش چاہتا ہوں بخش کا قلم دار یہ سبائے حالت کے بعد آپ کی یہ دعا ایک باہر نکلے اور یہ دعا داخل ہوتے ہوئے جاتے ہوئے اللہ خوبصورتی برف ان دونوں میں سے کوئی دعا کوئی الفاظ کیا اور نکلتے ہوئے وہ سوال اللہ تعالیٰ سمجھنے اور Thank mm -hmm. you.